یہاں تک کہ جب سورج دوبنی کی جگہ پہنچا اسے ایک سیا کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا عزو القرن اتو تاو انہین عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے